الحمد لله والصلام على حبيبك الذي هو المسقف وعلى اله وصحبه الذين وعدهم بالرحمن الله سبحان الله بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفائض حماء بين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 عليك يا يا رسول پا تو سلا الله روایت جلسہ ادور حرص مبارک شادات کرام خصبوصن مخدومی حضرت پیر شید غلام عباد شاہ صاحب اور حضرت وائز خوش بیان خطیب نقطہ دان پیر سید محمد خادم حسین شاہ صاحب وزر سامعم شرکائے اور اس سے مبارک خدام حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اس سے مبارک دہ مبارک روحانی اجتماع عظیم سید الاولیاء عرف باللہ اللہ عارف بلّ الموسوف بے صفات اللہ بے اخلاق اللہ حضرت پیر سید احمد شاہ صاحب بخاری رحم اللہ متین خدمت مبارک کے سلسلے میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے تک کرام نے سرکاری ذمہ داریاں پوریا فرمائیاں اور ناچری نگ فرمایا ہے. اللہ جان ہو صاحب دربار پور انوار دا سدقہ دو جہان شایا عطا فرماوے معافی موافات آف وافیت نال نوازے اس مبارک مہینہ اندر سید اشہدا سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی خراج تحسین پیش کیتا ہے اور, اور سے مبارک کے اندر کیونکہ سادہ کرام دور شریف تو وہی نسبت حسنی حسینی اس ملحوز رکھنا یہ بھی ضروری لیکن ارسنت دتی اور حکمت انہوں کی انہوں کا مذہبی فریضہ ہے کرام شریف تو خالی نہیں رکھ تمام تقاضے پورا کردہ ہوا تے سامنے انشاءاللہ شاء اللہ لذیر ایسا جامے بیان کرے گا جس نال ہر حقیقت پسند دل خوش ہو جائے گا حقیقت پسند دل خوش ہو جائے گا خواہش پسند نہیں حقیقت پسند جو گل کرانگا پورے فبوت اور سند نال کرانگا نا چیز کا تیس سالہ مطالعہ تیس سالہ مطالعہ مطالع وہ بھی خالی کتاب کا نہیں کائنات کا بھی نام آخر اس مطالعے اندر ایسے حقائق جمع ہو چکے جڑے بیان کران گے تو لاجواب سان ای تجربہ ہو گیا ہے. علم پڑھ کے اور دنیا نو پڑھ کے اصا دنیا دے اندر جو کچھ ہے اس تجربے کی بنا اسی احلو دس دیے بھی ایسا سیاست دلے لحاظ مذہب کے لحاظ جو دسا گے تقریباً صحیح ہونا مسلم سیاسی لوگ کلو اص دیا گے کہ کن جیتنا حالانکہ الیکشن کدی لڑے اسی ذہنی ایسے پڑھ چکے دنیا دا شامل ہون تو بغیر باہر بار ہی پتہ لگ بزرگ سان بہت پختہ ملے نے از از از ایک اللہ تعالی اتائی کریم دی بہت زیادہ ہوئی عملی املی لحاظ انتہائی کمزور ہاں خصوصاً مینتیائی کمینا وا لیکن سلف صالحین دا دین سمجھنے اللہ دی بہت کرم والی تا کر کے دینے اسلام رکھنے والے مذہب عہل سنت رکھنے والوں کو ہمیشہ مبارک مبارکباد وہ اللہ, <تصفيق> اللہ, <تصفيق> اللہ, <تصفيق> اللہ, <تصفيق> اللہ تعالی کا احسان نہیں اتار سکتے دوستان نے گرامی اللہ جانہ نے امبیا علیہ سلاح و وقت تسلیم چون اپنا محبوب ہات نبی جین نبوتار چنیا اور چندائی امبیا چنا دا, ان دا انتخاب ورگا کوئی رسول کوئی نبی نہیں چنیا گیا تا کر کے ان آخری بنایا گیا تبارکباداق ای جے کوئی اتفاق نال کم ہو انج نہیں ہویا اللہ ہو جلا نے اہل بیت بھی آپ دے چنے نے اور سہابا بھی آپ دے. آل آل آل آل آل آل یہ اللہ تعالی کا انتخاب سی ادر ذات کریم سی سی عظیم دے سرکار دے معامن اور مددگار عظیم سنی اللہ جہ شاہ نہ نے ان نو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحیح وارث اور نائب بنایا تھی خود سمجھدار ہو جی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب چونا کمی نہیں چڑی تو کیا حبیب کے کھیڈنا انہیں کی دان کھیڈنا سی اپنے یار جنوا جو حبیب بنایا کہڑا ویر کٹنا سی کہ نکمے بندے چن کے اگنے نہ ولوی نا ماہ قرآن اللہ دا بیان جیڑے نبی یار نے نبی نال والے نے ولوی نہ ماہ نبی والے نے جڑے نبی والے نے سارے سن سارے سنگی اشدا والل کفار ہے سختی انہوں کی ہے لیکن کافر واسطے رحمت ان ہے واسطے توجہ ہے سختی ویراں واسطے رحمت شفقت محبت اپنیا واسطے یہ اللہ د قرآن کا بیان ہے سمجھ نہیں پائی نہیں جب آپ نے اپنے, اپنے آوازتے آوازتے ایک دوسرے واسطے رحمت شفقت محبت قرآن دسد قرآن سچ ہے جی آسا آخیے یہ ای آپس ایک دوسرے نال منافقت بئیمانی دے سن کہ قرآن جھوٹا ہے رب دل پڑ رہا سی ریل پڑنے والا پیاکھدس نہیں ویر رکھتے ان ویر باہر ناڑا. اندر نال نہیں ادھر دیکھو جس وقت کوئی کسے نعمت تو محروم ہوں کسے <تصفح> نعمت تو محروم ہوں یا او دے وچ کمی ہو دا کو کمی ہوئے تا ہوں یا دن آ ہونے والے بھی نہ ہو نعمت کسے کھاتے کی نہ ہوا کہ میرا ایڈا اچا یہ دیا تو فب دل دین والا رب کوئی کمی نہیں لینا حبیب ہر نعمت کا حقدار ہے ہر وحابت رہ جاندے نے انہیں کمی دستی تے تاں بندہ دسے جد اتنے لئیے تو کیو آخا گے بچ کمی دن والا بھی کام لین والا بھی جہی لبھی وہ آپ ہی کام جی کہ نہیں ہے یہ آئی گلے نے جیڑیاں ہر کیونکہ تک و حکمت دیاں دیا گلا روایت ہو تو ضعیف بن جائے ہو سکتا ہے ضعیف نکل ہے اتنے اکل اکل کلی کفار بھی بیٹھے ہونے تو وہ بھی آخ گے ہاں جی بالکل ٹھیک ہے جدو کوئی کسے کوئی چنگا چاہ اپنے چنگے سنگی کسے نعمت کا انتخاب کرتا کسی تو انتخاب کرتا تو چنگی ہی کردہ پیڑی شہ نہیں کرتا لہذا ہوں سڈا دعوی صحابہ بھی چنگے اہل بیت بھی چنگے نعمت عظیم نے کیوں دن آئے مت رب ایک کوئی کمی نہیں لینی کوئی کمی نہیں جہی چن کے دھی سی وہ کوئی کمی تبجو اگر اگر کسی پیر خلیفیا کیڑے کڈو گے نا تو اعتراض پیر سے جتل ایڈا ہی نکھٹو کٹو سی اندر کول خلیفے بےکار تیار ہوئے جسے خلیفے والے سارے مسل پیر سیال رجپال آدھے कहें सत् तो उ आपके खलीफे सन हम जदों सत्तर तो उतलीफ की अजमत बयान करेगा तो हर किसी के दिल च आएगा यार खलीफे पीर कि जे ती शुरू हो जाओ खलीफिया सत्तर एक दो ही सन बाकी सारे ही निखटू सन अगलिया आखना पीर ही लै तो ही वो जेडे दो निकले ने वो रबों निकले पीर का कमाल कोई नी और सियाने आए हकीम वो हों जे दस बंद दस बंदे ठीक ना होवन नवे ठीक होवन जे नवे मरण दस ठीक होम अगले आते लगा हकीम हुकूम कोई नहीं एवं जे सारे यार बर्बाद हो जाए चंद बच जाने फिर भी आखना भैन उ लग نبی کوئی کمال نہیں سی ایمان دس دل دوبارہ پھر مجبور ہوں بندہ دے کہ واقعی جیو اللہ تعالی نے نبیا اپنا حبیب بے وشال چنیا امتانے اندر اپنے نبی واسطے امتی خصوص نہ <اہل> بہ <بیت> تو آپ <اصحابو> وہ بھی <می> بے نسان <بیزانزو> چار جانچ نالیہ سیلیا چلی چلی جسل تھک جا اسلے مسیا جی میں بعد بولوں گا جناب پہلو فارغ ہو جائے تو وجہ ہے تو سنگیو اگلی گل سنو اگلی گل سنو صحابہ اور اہل بیس جی خلیفہ پیر دی تصویر ہے اسی طرح جڑے کسے بھی نبی بیلی اور سنگی اور خاطم ہوں نے اس نبی کی تصویر ہوں نبی دیا سفتیں اور اخلاق جاؤنا نہیں جہ ان نبی نہیں جب ہوں ایک گل کر جاننا توجہ درا ان شاء بالکل نئی گلان فرماؤ گے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اور اہل بیت دی پہلی عزمت آ عقیدان کوئی اختلاف نہیں ہویا سارے سارے دنیا کو گئے یہ میرا دو ہے کوئی بندہ ثابت کرے اہل بیت اور صحابہ دقیدے اختلاف سی میرا سر وڈ دے سلامت اج ویکھو کنے فرقے نے کنے اختلاف نے اخیدے دے اندر کنے اختلاف نے لیکن اندازہ لگاؤ اللہ تعالی نے سونے نبی دے وسیلے صحابہ اور رہے دے کے دلانچ کی نور پایا ہے کی فیض پایا ہے ساری زندگی ایک مٹھ عقیدہ رکھ کے دنیا کو چلے گئے اللہ تعالی نے کہنا طاقت جس عقی ایمان نو نترین نمونہ بنایا ہے وہ اہل بیت اور صحابہ دا ہی عقیدہ کسی ہو مینو کما آنا سو فرماؤ نیمان لیا جیمان لیا سنو کہڑے جہے مستفا ہوا نے ایسا پسند فرمایا نمونا چ بنایا سو تو سانو آدھا جنہیں بھی ایمان لیا ورگا نہیں فرمائی کڈی وڈی گل میں کی تھی ہے صحابہ اے کرام دے اختلافات کرام دے پہلے کراملافات گھر اپنے برادری ایک دوسرے نال او کس قسم دے ہیں سن عقیدے کا اختلاف کوئی مائی دلال نہیں ثابت کر سکتا جیڑا اختلاف ہے سی او میں دس دوں عقیدے کا اختلاف ایمانی اعتقادی اصولی یہ نہیں سی سارے دے سارے سنی کوئی اہل بیت نہیں جیڑا صحابہ دا گستاخ بنے یعنی بغض رکھے کوئی صحابہ چو نہیں جیڑا اہل بیت بغض رکھے عقیدہ سونے نبی واسطے ایکو جہ رب واستے ایکو جہ آپس ایک اللہ تعالی واسطے ایکو جہا فرشت واسطے ایکو جہا نبیا واسطے ایک جہا کتابوں واسطے ایکو جہا آخرت واسطے ایک جہا آلے بہت واسطے سابا دیا سابہ دلے بہت واسطے ایکو جہا تو ہی تو سننی ہے تو آخر ہو وہ اختلاف نہیں سابت کر سکتا عقیدے م... کا م... پہلا اختلاف م... کدو شروع ہوا دسا ہوالیا دسا سہی مسلم شریف بخاری شریف تو بعد دوسرے مقام دی حدیث دی کتاب عقیدے والے لوگ تو لکھتے ہیں میں حدیث دی کتاب دا حوالہ دے رہا پہلا وہ شخص جن نے نبی دے دسے اور صحابہ اہل بیت دے محفوظ کیتے عقیدے نو نڈا لان دی کوشش کیتی اور عقیدہ خراب کرنے کی کوشش کی وہاں نام سی محبت جہانی محبت معبد جوہانی معبد جیم ہے دو اخاڑی نون یہ محبت جوہانی پہلا بد بدبخت سی یہ صحابی نہیں یہ اہل بہتوں نہیں باہر میں اسلام قبول کیتا سو صحابہ دے دور حضرت عبداللہ ابن عمر دا دور سی عبداللہ ابن عمر صحابہ کرام دا دور سی یہ کڑما منکر بنیا تقدیر دا منکر بنیادے ایمانے مفرسل چند آمن دو بلا ملا و کوئی ورو سو ل و ق قدرے خیر تکدیر اچھی ہے بری خیر شر تکلیف ہے تے تے بتی جناب تکلیف ہے یہ ساریا اللہ وحدہ الا شریف کی تقدی علم لکھیا ہوئی نے اس لا پاک نے جیویں لکھا اویں کی ہونا ہے یہ تقدی کہیں کرما اٹھا کے کہنے لگا تقدیر کوئی نہیں اللہ واہدہ شریف مولا جس لے کات بن رہی ہے بن رہی ہے تو پھر اس رات پاگ کو علم ہوتا ہے تقدیر پہلو ہونگر ہے منگر ری حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ اعالا نو کسے آن کے سلام دگا ماں بجوانی تلام ان آپ نے فرمایا یار میں سنیا وہ تقدیر گلا کر آخیا ہاں جی فرمایا پھر وہ سلام منو میرا سلام نہ آپ نے فرمایا وہ سلام مینو کیا پر میں سنیا وہ بد عقیدہ ہو گیا شاہ علی بھی تقدیر چار خلیفے منن منع سارے صحابہ تقدیر دے منن منع آپ نے فرمایا سنیا ہے تقدیر تقدیروں بک بک کردہ میرا سلام نہ کی توجہ ہے کی فرمایا آپ نے میرا سلام او نہیں کہنا معلوم ہوا جا سابا بیعت دے عقیدے تو ہٹ جائے وہ سلام کا دے جواب نہیں دئی <تصفح> <جاو تصفح> پائی دی توجہ نہیں فرمائی ہے او مسلمان سی تو بہت بات تقدیر دے ملکے نو کافر نہیں کہنا کیوں شوبے نالے بلخا لگ گیا اے اے اے سوبے نالے تعویل کھا لگ گیا ہے نیت وہ چنگی سی پامے لیکن پسل گیا ہے گمراہ ہو گیا وہ گمرہ آ سکتے ہیں کافر نہیں کیوں کہ تمام صحابہ اور ریلے بید کا ہے لا لکفر واحد من حل القبلہ فرمایا جو قبلے کی طرف نماز پڑھنے والے یعنی دین اسلام کو ماننے والے ہیں ہم نے کافر نہیں کہ سنت کہ نہیں آئی لکے عقیدے کی گل ہے پکی قبلہ دی تکفیر نہیں کری نو کافر نہیں قرار دے دا گمرہ آخی ہے آخی جو کسی کافر آخیا بھی ہوا تو ڈراؤنٹ کہہ چڈ سختی سختی کیتی سخت لفظ بولیا تا کے اگلا گبرا جائے جا سکھا نبی باغ بھی کرتے ہزور برما جا نماز چڈے کافر ہو جا ہوں مطلب نہیں کہ ہی ہو گیا نہ نبی سونے نے کسی نے نماز چڈن کافرانا ورتاؤ کیا نہ توجہ گمرہ ہو گیا ہٹ گیا ہزور دری کے دے طریقے بیو ہٹ گیا ہوں پہلا اختلاف عقید سہابا اہل بیت چو کس نے چکیا کنے چکی ہے محبت جوہانی نے چکیا او نہ صحابی نہ اہل بیتوں چلائی وہ بھی ڈیگا ہوا کڑاجو نہیں فرمائی تو سجنا کتنی عظیم بات ہے مستفا کے صحابہ اور راہ بیمان اور رقی دکو چلیا یہ اصل شہ ہوں بنڈی اسلے پی جسے اندر وکرا ہو چل ورگڑے جی ادر ایک ہوئے تو جگڑے کرا چیز گارج نہیں ہوتے اویس <تصفح> خری فرمایا برماندہ نے ان چیلی بھی سجنا کولو आली ओ सच्ची परी जिनादी नारायणिशा नारायण दिवान ने हाथ छा गए नारायणिशा गल समझ लगी डर गाटे रस्सा पाया जी जी तकड़ा एक दूजे न सिंग मारे भी रेह भज नहीं सकते बजन किसा तकड़ा जो पियाो रस्ता प्या अल अकी रस्सा جدوں پاک مستفا نے سب داٹے چیکو چا پایا وقر وکرے ہوئے ہوں اگے میں کھولا گا میں ہالے موڈ پہ بن جدوں عقیدے عقید ایک نے اتلے جھگڑے اتلے فکر جلد چیڑ جی ریچی ہو بیوی نی سس دی ہو جی اللہ تعالی اس اخلاق دنیا بے شک, بے شک اس رکھا نظام حکمت لیکن اس پسند نہیں اندر ہی وکھرے ہو اندر ایک عقید ایک ایمان چ ایک عشق محبوب توجہ نہیں فرمائی نے ادھر دیکھ کر وقت مولا علی پاک مولا علی پاک شام کسی آخیا کافر فرمایا لالا خاصا خوالا مو ایک جگہ نے فرمائے حضور کافر نے پرمایا میرے کفر فرو کفر توجے حضور اہم منا فکو نا پرمایا منا فکی نا ید کرو قلیلا کلیلا وہا اولا ید کرو نلہ کفیلا پرمایا منافک رب نو کٹ یاد کرتے قرآن آخر بتھیرا یاد کرتے منافک کمی نے حضور کون نے فرمایا بغاو اخبار بغاوت کر بیٹھے نے, نے روس گئے بغاوت کر بیٹھے نے توجہ نہیں فرمائی نے جی میں تنا گل گالر... او یار ساری اندر دی کوئی ایڈی گل نہیں پر کوئی نی پتر روس گیا ہے لڑائی بن گئی ہے اختلاف پی گیا وا انجو کو کوئی نہیں کوئی گل ہے ساری دیکھو گے دشمن کے مقابلے آپ نے شام فرمایا جمل والے سفی نلے دونوں کے بارے فرمایا مسنف ابن بھی شہ بائی ماں بخاری تو استاد کی کتاب آج سامنے پیے میرے شالی نے فرمایا میری کفر فرمو کفر تو بچے نے آنافے پورنا کیا منافق نے فرمام ال منافع پونا یل گھروں یاد کرتے سامنے یاد کرتے وقت ہر پاسے اللہ تعالیٰ بہت یاد رکھتے ہیں لہذا کی نے فرمایا خوبان بغاو علینا جائے نہ بغاوت گھر بیٹھے نے توجہ ایک یہاں بارے مولا علی فرمایا یہ آپ نے فرمایا جمل والے واسطے جہاں تلا سن یا حضرت مواویہ سی تھین والوں واسطے جہاں حضرت معاویہ سن وہ بھی ساپا نے یہ بھی ساپا نے عقیدہ جو اتنے سی مولا علی نے اپنا پھرا فرمایا ہے. اگر سند سنت کمزوری ہوے ہو راوی ایک کمزور ہوے ہو میری زبان وڑ دیا جائے سند لو توڑے شاہ علی کا فرمانے آی شان ہے آخنا تو دا شاہ شاہی جڑا تیرا یار سر کا سردار ہے علی جی نو بھائی آکھے آنکھ آخ میرا ابا ہے میرا دادا ہے میرا پیر ہے میرا مرشے دے کیوں میرے علی دا بھائی ہے اگلی گل سنے درویز ہر میں پہلا <سلام> عقیدے بگاڑ پاؤن والا <سلام> ماں پر جوہانی نکلے پھر اسے دور دے اندر ایک اور جماعت وہ بھی ایک صحابی نہیں بخا سکنا ہے میں بڑی بڑی گل تحقیق کر کر کے تیس سالہ تحقیق کا تین نتیجہ ارک نچوڑ کے دینا وا پوری دنیا دے کن نے واگ سڈ کے پینا کوئی مائی دلال لال توڑ دے میں مجھے بیٹھا وا تو اتر دو, دو صحابہ والیاں نے ایک بد کی دے نبی دے صحابہ تو حد کے عقیدے والے لوکان دی جنگ او خارجیاں دی سی انہوں دے نہروان آلی جنگ او نجدے حروریاں آلی حروریاں آلی خارجیاں والی آپ مولا علی بشتل کشانوں انہوں دے بارے بھی پچھا گیا ایک کون نے کہ ادھر بھی پچھا گیا ایک کون نے شاہ علی دے دے لفظوں سدگے جانے دے سدگے جان پوچھا دے بارے صحابہ سن عقیدہ ایک ہی ادھر فرماندے نے بھیران نے بھائی نے اخوانوں ہونا ادھر کون نے ادھر عقیدہ بہو ہے مسلمان سن وہ بھی لیکن عقیدہ صحابہ ورگا نہیں وجہ کافر مشرق نہیں آتا وہ سمجھتے سن گناہ دی وجہ کافر مشرق ہو جاتا ہے اسی حق پہ باقی سارے مشرق نے صحابہ فرمانے سن نہیں حق تے اسی حق تے مخالف جڑے نے وہ بھی مومن نے مسلمان نے اے مسلمان سمجھتے سن لیکن وہ کڑمے دے سن علی نہیں مشرے پہ ماویا نہیں مشرے پہ اے سارے کافر نے نو خارجی دے نے، دا عقیدہ بدل گیا او فتوا آٹھو کیا جہا پہلو صاحبہ کول بھی نہیں اہل بیت وید بھی نہیں مسلمانوں کا کافر تے مشرق دا بلا وجہ جری وجہ بندی ہی نہیں شریعت چشر کافر بنتے نہیں وہ کہی جاندے نے عقیدے اختلاف ہویا ہے شاہ ہوں شالی پوچھا گیا توجہ ذرا وہ کون نے وہ نہر والے کون نے ادھر جمل والے ادھر سفین والے جمل والے صحابہ سن سفین والے صحابہ سن آپ فرما نے دونوں برا نے اخبار ہونا جدو باری آئی ہے پوچھا ایک کافر نے مشرق نے فرمائے فرمائمی کفر فرو کفر تو پجے نے حضرت کون پھر منافق نے فرمایا اللہ منافق کی نا یذکرون اللہ کلیل کلیل بہتا یاد کردے نے حضور کون نے فرمایا قوم بگا اے ایک قوم ہے جیڑی سڈے خلاف بغاوت کر بیٹھی ہے دروے جدو باری اپنے آپ کی سی آخر نے بغاوت کی ہے پر ہے تھائی نے جدو باری ہے جہے غیر یعنی عقیدے نہیں سن رلے ایمان فرق پا بیٹھے نے پھر خلاصہ کٹ دیا ادھر ویکو مسلمان تقدیر کے رنگ نال تین جنگ ہوئی تین جنگ ہوئی علی سونے ایک جنگ جمل ہے تلح زبیر پاک نے دونیں اشرا مبشرہ صاحبی نے ادھر سی نے حدرت ماوی آپ نے ادھر نہروان ادھر, ادھر بھی صحابی نے ادھر بھی صحابی نے ایک چابی صحابہ سن مولا علی ندو پوچھا گیا کون فرمایا کافر نہیں منافق بھی نہیں تے بغاوت کر کھڑے جانا آئیے جنہوں ایک صحابی بھی نہیں تے عقیدہ دا مولا علی ہزور دلتا نہیں سی کیوں کہ صحابہ تہل دا عقیدہ اے آ گناہ دی وجہ مشرق کافر نہیں بنتا بندہ مسلمان ہی پر گناہگار ہو گیا کڑمے دے سن کہ نا جدوں گناہ ہویا بندہ ایمان ہو گیا اسلام ہو گیا گیا آخیا مولا علی بھی مشرق ہو گیا مافیا بھی ہو گیا زبیر بھی مشرق ہو گیا انہوں انہاں آخیا مشرک ہو گئے انہاں نے مشرک ہو گئے مسلمان مشرق ہو گئے جی شاہ مسلمان مشرق ہو گئے تو پچھا کی بچیا ہوں آخر مشرق ہو گئے مولا،, مولا علی نو جیڑے مشرق کہہ رہے نا آپ کی فرمایا اسا تشرق م... نہیں کہ اسا کافر نہیں کہ میرے خیال نے جیڑے جیڑے अपने आपे आलम बन के अली देतवा ला रहे सन उन्होंने फतवे की समझ भी नहीं सी अपने अकीदे की समझ नहीं मौला अली फे की भी समझ थी अकी पता करके कि अजीब गल उन्होंने फैसला अली देंद्र आप फरमाते कुफुर منافقت کوئی فرمایا قوم بگی قوم جیڑی بغاوت کر بیٹھی ہوں گل سمجھو یہ مطلب یہ نکلیا کہ مولا علی انہاں دی حقیقت جانتے ہیں پر وہ ایڈے چکل سنو خود نہیں سن جانتے فرمائی جدو اپنی حقیقت آپ جانتے شاہلی جانتے مو لالی نے انہوں نے کی فرمایا فرمایا تو اپنی مسیحت نہیں ڈکا گے اگر تھی سڈ رل کے کافر نال یاد کرو گے جہاں مال کا حصہ آئے گا وہ بھی ونڈ کے دیا گے اور چال لڑا گے جنا چر تھی ابتدا نہ کرو تین گلا شاہی پاک دیا بالکل سکھا روایت نے توجہ میں اس پاس نہیں جانا چاہتا میں موضوع رہنا چاہتا کی کہ پاکی مشکل پچھا سرکار نے انہوں نے بھی کافر نہیں آخیا ان دو جنگ والیا نو کافر نہیں آخیا لیکن لفظ ایسے بول گئے ای اپنے نے یہ فرق نہیں توجہ نہیں فرمائی ان فرق پی گیا لہذا وہ فرق والے ہیں یہ ایکو جہ دسیا شاہی سڈا اندر ایسا رلتا یہ سنگنی ایکو پی توجہ نہیں فرمائی نہیں سدگے جاوا مڑ پاگ نبی صاحبہ کی عظمت عظمت دو جنہ مرضی اختلاف پی گیا پر عقیدے کبھی بگاڑ نہیں مولا علی دفاع یہ جب حضرت معاویہ کی واری آئی ہے ہر حضرت معاویہ دنال نال بین کلو والے کوئی وہ بھی چھوٹے بندے نہیں سن انہوں دے یار بینار حضور دے صحابہ بھی سن کوئی بڑے بڑے تابعین سن ابو مسلم خولانی سرکار ورگے یہ بھی حضرت شہید نہ موبی پاک آئے پاسے سنجھو گور کرنا سواد گرا نہیں لینشا لو تھا رکھنا ہے حضرت ابو مسلم خولانی کون بنتا ہے جنہیں مسائل کردار جنگ میں دوران مسائل کرداب سدھی کے اکبر دے دور پاک کے جنگ ہوئی ابو مسلم خولانی میں شریق نے جدو جب کے لے گئے نے مسائل کرداب دی فوج حضرت ابو مسلم خولانی مسائل محمد کون نے آ فرماند رہے رسول اللہ نے آدر دس میں کون آپ فرماند رہے ماسما منتو سنی نہیں وہ پھر پوچھتا دس محمد کون نے آپ <سؤال> فرماندنے رسول اللہ نے آدر دس میں کون نے ماسما مینو سنی وہ پھر آخر دس محمد کون نے آپ فرماند رسول اللہ نے آدر میں کونہ آپ فرماند انہیں آخیا اچھا تجیب بولا اپنے پوچھ لینی ہے خندیر نے چیخا جلاؤ چیخا جلا دا گیا آپ سٹیا گیا قربان جاوا قربان جاوا اللہ بہدلا شریف مولا نے وہی شان و کھائی کل رکونی دار الدوام على ابراهيم ماری پی دنیا ہو گمراہ ہے تقدیر گل مار پر اسباب بھی اللہ تعالی اسباب دا بھی لحاظ رکھ نہیں فرمائی جسل ابو مسلم چیخے تو باہر نکلے نے دی اکھا ٹڈیاں ہاں حضرت ابو مسلم خولانی گئے ادرت کو اٹھے فرمایا واہ شکر رب نے ابراہیم دے مثال اگلا والا سن الدا تاریخ کی بہت بڑی مستند کتاب جوز نمبر اٹھ صفحہ نمبر ایک سو ستاسی حضرت ابو مسلم خولانی یہ ہوئی تو توجہ ہے یہ ہوئی ابو مسلم خولانی وقت وار من غیر نے کہا رواج لگا أن أبا مسلم الخولان وجماعة معه دخلوا علام وأعوية فقالوا له أنت تنازع عليا أم أنت مثله فقال والله إني لا أعلم أنه خير مني وأفضل وأحق بالأمر مني ولكن لستم تعلمون أن غثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه وأنا أطلب بدمه وأمره إلي فقولوا له فليسلم لي قتلة غثمان وأنا أسلم له أمره فلم فائلے فعند حضرت ابو مسلم خولانی تبدی جماعت کچھ لوگ حضرت محاوی دے کول گئے ارد خرن لگے انت تو نہمن تو مسلو علی پاک جو جھگڑا کرنا ہے دسو کیا تھی علی ورگے جے۔ سنت نہیں دو نہیں تین نہیں پتہ نہیں کنیاں تین ہی نہیں آ فرما نے مترک سنت گل آپ کو ابو مسلم خولا نہیں تو جماعت گئی ارد کرنے اہمیا تو سو جھگڑا کرتے جی دسو دیر صحیح کیا تھی علی ورگے جی ہوں حضرت دا جواب سنویا جیم کھا کے فرما دینے بلا والا خیروں منی افضل ہک بے لمے اللہ دی قسم ہے مینو یقین ہے او میرے نالوں تے افضل ہے خلافت کا بہت حقدار ہے پچھن چھوٹا بندہ نہیں چلیا اڈا وڈا بندہ جنوبی ساڑیا ایڈا پکے ایماندار کہ مسلمان کزاب جیسا کافر بد بخ بد بخت زور پیا لگ ایمان دان دس ممکن ہے جہاں مسائل آکڑے کیا ویکن والی قوم ادا کی عزمت نو سلام جنہیں نگاہ مستفا پہ گئی توجہ نہیں فرمائی اللہ عالم اللہ خیر واپدالمنی اور میں اللہ کی کرسم ہے میں یقین کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے افضل ہے وہ مجھ سے افضل ہے اور زیادہ خلافت کا حقدار ہے میں تو عثمان کے خون کی بات کرتا ہوں وہ کاطل سپرد کر دیں میں بیٹھ جاؤں گا ہوں ہن غور کر مطلب جیڑی اہل سنت ترتیب رکھی عقیدے میں ابو بکر پہلے عمر بعد میں پھر عثمان پہلے یا علی بعد میں یہ ہمارے سنیوں میں اختلافی مسئلہ ہے کئی کہتے ہیں عثمان پہلے کئی کہتے ہیں علی پہلے جمہور یہ کہتے ہیں کہ عثمان پہلے علی باد میں نے لیکن علی پاک تو بعد دا علی تو بعد ہونا یہ صحابا چی ایڈا پکا ہے کہ جنو سب تعی مشہور مخالف نے وہ صحابی پاک منہ چو یہی فرما ہے وہ میرے تو اچھا وا یہ مطلب یہ نکلیا باقی صحابہ دا ایک قادسی کہ خلافت اے جڑے لوگ نے چار اسی طرح اچے نے تو اونا ویچ دا عقیدہ ہے سی حدرت ماویا دا ظاہر کی ڈنڈی نہیں ماری ورنہ ایمان نار دس جہے لشکر لے کے میدان چاہوے نے ابو مسلم خلانی ڈر لیا جیڑے شالی تو نہیں ڈر رہے تو میدان چاہ ابو مسلم خولانی نسد گھبرا رہے سر نہیں کی کرنا سی ہونا لیکن کیوں گل کی دسے وہ مستفا اندر, اکے اندر دوسری روایت ایسے کتاب جو سنا دینا جدو ماہدہ لکھیا گیا ہے ماہدا لکھیا گیا ہے دو درمیان سلا ہو گئی کیونکہ مولا علی مشکل کشا ہے ہائے ہائے ہائے مولا علی مشکل کشا کش رضی اللہ تعالی آ سرکار اس نو جنگ چرمے سن ایک بارہ نہیں بار بار فرما سن کاش متو کبلا ہال آسری نہ سنا کاش کے بھی سال پہلوں اس دن تو پہلوں مر جا علی دنیا تو ٹر جا میں دن نہ ویخا معلوم ہو جاؤ شاید عجیب اتفاق ہو جائے اتفاقی ایک کام ہو گیا ہے مولا علی کبھی پسند کیتا نہیں پریشان اس گل تحار ہوئیے سنگی ہوئیے ویلی ہوئیے کیوں یہ کم ہو گیا ہے ادھر ویخ جدو دوسری جنگ ہوئی وہ جی عقیدے کا اختلاف سی وہ نہران والی جنگ شالی پہلو بھی فرمایا جنا جنگ ہو رہی جگہ میں تنوع دس دیا جو منو سونے نبی دسیا ہے تو ہو سکتا ہے تھی اعتماد کر کے باقی زندگی کا امل ہی چلی آکو اج جنتی پکے ہو گئے اگوں کری فرمایا پر مسدا نہیں تو ارد دس دینا ل دا ایک بھی نہیں بچن لگا تے دس بھی نہیں مرن لگے وہ چار ہزار سن وہ چار ہزار سن فرمایا انہ دا ایک نہیں بچن لگا تو تے دسان کو نہیں مرن گے جی کیا اسی طرح ہی ہوئے انہاں دا ایک بچیا انہا دے اللہ نہیں بچیا انہاں انہ دس توجہ ہے کہ نہیں ہوں اتے شال ہی سونے نے خوشی کا ادارے جڑے سر سارے مر گئے آب فرما نے یارو لبو انہاں انہ بندہ ہونے جڑا پورا نہیں ہونا ادورا ہونا ادورا ہونا دا ایک ہاتھ چھاتی ورگا سی چھوٹا جا وال سنے جی بلی دے ہوں گے آپ نے فرمایا لبیا نل فرمایا نہیں یہی ہو سکتا نا آپ اٹھے خود لاشاں لتاں سٹیا ادھر ترو کے سٹیا دو جنگ چک لاش بھی علی نے نہیں کھیچی رو لے سان رب دیا رحمتہ رب سونا مینو بھی بخش دے ان بھی بخش دے اللہ دیا بندیا فرگے پاؤنی ادھر پونی جی اقیدہ نہ رائے تے سونے کچھ ماں نہیں ایک ہوں سونے علی سکار نے لت کے ادھر کچھ نکلی جانا بلا خوشی نالا مارا علی بھی نعرہ مارے سارے نعر ماریا آخ علی سچ آخٹ بولیا بولیا گیا گل بالکل سچی چلی فرمائی ہوں اتنے خوش پہن دن او تے غم تے دکھ پے کر دلی پیار کرا چاہیے اندروں ویر رکھے ناراضگی رکھے انہوں کی نقصان تباہی سے خوش ہوئے پر عقیدے والوں نے نہیں نبی جار ایمان ایک سی تاں کر کے شی ادھر دکھ کر دے ہوں درویش جدو لکھی جن لگا ہے لکھن والا آخد الی کا نام پہلے لکھا یا مجھا لکھا پرمند نے سی گل ان کا نام پہلو لکھ پتا تین ہے افزل اہی آ مینو کیوں مراؤ جو اگ رکھ کروں مین کون بندہ انہوں نے حسن نیج رہے ہو جازک ترین مقام اور مرحلے تے بھی انہ دی افضلیت تے شان د رکھ رہے نے یہ مطلب یہ اپنے ایک نے اور اپنے ایمان اور عقیدے دی حفاظت پر سوچتے ہیں گل میں حضرت عمر کی کرا تو ایک شوبے درالا بھی ہے چلو ہو جائے گا وہ گل سمجھ ہی بڑی کم آئی بندیا نو حرت سی ہے نام حضرت سیے مولا علی, کر دینے علی مینو رشتہ دے دو آپ فرما دیں میں اپنے پرا پاس رکھا ہے حضرت عمر فرما نے علی لوڑ دے گوئی پر میں نبی تو سنیا ہے کلو صاحبہ بلسا بل وسپرک اللہ صاحبہ بھی وسہری نے فرمایا ہر سبب ہر وسیلہ ہر نسب ہر کرماچاری رشتے داری ٹوٹ جائے گی مگر میں محمد بھی نہیں ٹوٹ گے الی مہربانی کر میں صرف اس سہن نظر پیا رکھنا وا ہوں توجہ رکھ حالانکہ حضرت سی عمر بن خطاب سرکار کا ایک پاس رشتہ رسول اللہ نال جڑیا ہویا ہوا سونکہ حضرت عمر دے بیٹی مبارکہ صاحبزادی مبارکہ سونے نبی دارے چزرت ہفسا پان لیکن کیوں حضرت فاروق آزم ربی اللہ تعالی یقین سی کا یقینا علی دا رشتہ نبی ایڈا پکا ہے یہ ٹکتا ہوں ادھر جڑیا وا جی ادھر جڑ گیا سنگلی پکی ہو جائے گی کیا مطلب گل گی کی فرمایا کیوں فرمایا کیوں منگیا رشتہ پاس ایمان نال دس ادر ویکھ گل کرن لگا ان سن لا ایمان نال دس کیا دشمنی تے مخالفت علی آی بان انج بہانے بنا بنا کے رشتے لبھی دین تو اتوں وجہ بھی دا سی دیا کہ میں تاں پہ لینہ یار گال لیا ان ایمان نار دس عمر دا یقین جیڑی نسبت علی دیئے نہ نا رسول نار وہ نہ نا صدیق دیئے نہ فاروق دیئے نہ عثمان دیئے جیڑی شاہ علی دیئے لہذا عمر وہاں نہ لب ادھر جدو پاسو کنڈیاں پایا گئی کیا او توجہ ہے پکی نہیں طاہرہ تیبہ طاہر امے کلفوم جنہ پھر حضرت سیدنا زید اور انہوں نے ہمشیرا موسرما دو بچے پیدا ہوئے سیدنا فاروق اعظم اولاد مبارک اور رشتہ پکا ہو گیا سرکار والوں ادھر بھی جڑ گئے وہ بولو اے پوری مانگ دس یہ جڑتے سن تو بہانے لگتے سن جی دل ہی وکرے ہوئی نہیں سمجھ کے نہیں آئی ہوں اگلی گل جی میں آخر اگلی گل اگلی گل کہ صحیح سند نال پیا پیش کرنا میں کتاباں حوالے جان کے نہیں دے رہا بھی کتاباں کے حوالے سے وقت نہ لگے لیکن کچھ دسویں دن نہ چلو کچھ آسرا ہو جا دے توجہ ہے شرح ہوئے اہل دیا امام لال قیمت آپ شرح و اعتقاد اہل شروتقاد امام لال قیری چار سو اٹھارہ ہجری کی وفات محدث مسلم سند کے ساتھ حد دنا پلا حد دنا پلا حد دنا امام بخاری کی طرح روایت نقل کرنے والے سبحان اللہ یہ نہیں کہ بس کسے لکھیا ہے کسے آ کے نا آپڑی کریں گے تو توڑ چڑھاؤں گے توجہ ہے حضرت فاروق ہے رضی اللہ تعالی انوا وصال مبارک جدو قریب ہوئے عبارت بھی پڑھنا لکھمی ہو گئے فرما نے سدو زبیر کلا مل کی علی واسمان باریا باقیاں سد کے پاس بٹھایا علی اسمان نو وکھرا دیاں گل نہیں کری دیا سجنا نا ادرو او حضرت اولے بھی ہیں ادرو حضرت عثمان نو کان نال چلایا بیماری دی اسے زخمی حالت ادرو لایا مولا لینو. تیب فرمان علی نو تے فرماندے یا علی لعلها ولا يعرفون لك قرابتك برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وما اعطىك الله من الفقه والعلم فامولي هذا الامر فاتق الله فيه ثم قال ثم دعا عثمان فقال یا عثمان لعل القوم يعرفون لك اشتهرك من رسول الله وشرفك فإن مليت هذا الأمر فاتق الله ولا تحمل بني أبي معيط على رقاب المسلمين ثم قال ادعو لي صحيبا فادعو له صحيبا فقال صل بالناس ثلاثا واجعل هؤلاء القوم في بيت فإذا اجتمعوا ولا رجل فمن خالفه فليضربوا عنقه قال فلما أن أدبروا قال إن ظلوها الأجلح سلك بهم الطريق يعني عليا ما يا لها ومات من الزرح جا ابو ہو سکتا امید تری شان فضیلت لوکی سمجھتے نے رسول تلک بھی جانتے نے اس تیری فضیلت تیری فکا تیرا علم تیرا عمل تیری شان تیرے ف... فضائل مناقب نجتے بنا دا خلیفا رب تو ڈرین رکی وی ہوں شال یہی سمجھتے سن سا واجو نہیں فرمائی گا در وے خدرت نو فرمایا اے تیرے نبی رشتے داریتے نے تیری شان بھی سمجھتے نے جی تینوں اے بنا خلیفہ خبردار او اور نو مسلمانوں کے گاٹیاں جنا پاوی حضرت علی گوا گل کر حضرت سحیب نو بلایا سوہب نلایا فرمایا روبی نرمایا سواب لوگوں نماز پڑھاؤ نماز پڑھائی آپ جدو سارے جان لگے نے گرودو مولا علی دا تھوڑا ہلیا دسن لگا آپ سامنے متھے والے وال شریف کو نہیں سن یہ متے والے وال شریف جیسے کئی بندے مہت ہی لما ہوں اور نہیں ہوں اربی چلاہ اجلا اصلاح اجلا آخ فرما نے وہ اجے متے والے وال کوئی نہیں اگر یہ خلیفا بنا دے جگ ویے گا سب نکتے ٹور دے گا ملا اجلاح سالا بہم لاہ یعنی سامنے والوں والا والے, بالا والے بنا دب جی نا دالا کا بہم تریف علی اس راہ تورے گا جنوب پاک محمد رکھ دے کون فرما رہے نے حضرت فاروق اعظم فرما رہے نے ہوں کسی آخر سونے آدھر خلیفہ بنا فرمایا یارو میں خلافت دبا چکے مویاں وی چک جا میں نہیں کر سکتا دا وزن بڑا ہے میں تو جیو دیاں چک بھٹھا وا انہوں پچھتا وا یہ مویا میں نہیں لے سکتا ہوں تو جانوا کم جانے پر میں اشارہ دیکھی جانا گے ہک نا دو لگ جا جا یار نہیں پینا تو کھانا پانی میرا گلا بند کرو huh. توجہ ہے بولو ایک روایت زندگی پہلی وارہ بار سنا لگن پہلی وارہ ہی ممبر کے بیان ہونی ہے کسی نے کی سند صحیح حوالہ سنو مسند اسحاق بن راہ ہوئی مسلا داق بن راہ کی آدھے نے سو اثر سا سیرے گنڈ ادھر ادھر بڑا کچھ سنا شاہ شاہی کا ایسا بیان سنانا جہد بعد کسی گل کی لڑ رہی نہیں توجہ انتظامیہ کا بندہ گرم گرم کروا کے لیا پتی تھوڑی چیزی تھوڑی گرم گرم چاہ جیڑی پوا کے جلدی میں اندر لے آئے پو گلا نارا تکمی <سطح> استاد چاہے دوسرے واہ بھائی واہ اگلا گیان سو نارا ٹرنا پیا کہ نہیں سواد نہیں آ پیسے واپس سیدی گلو زندگی جو پہلی باری پہلی بار. پہلی بار. حوالہ سنو آہا. کس نے بیان کی مسند <laughs> اسحاق بن راہ وی. حدیث دی کتاب ناشیز کو موجود یہ اتنا وڈا امام ہے امام احمد بن ابل کا ساتھی امام بخاری امام مسلم دے استاد دا استاد ہے سند صحیح نہ ہوک بڑھا دو سو عبارت پڑھنا ساری پھر سناواں مطلب روایت کرنے والا کون ہے ماحول عالی کا خلیفہ کیڑا ہسن بسری حسن بسری سر بتری سرگی جی میرا چشتیاں کا مڈال پیر جنو شالی تو خلافت لگی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والے موترما حضرت ام سلمان دا دودھ پیتا ہے رسول اللہ دا فیل جس دے اندر آیا تو شالی نے بھی پھر فیص دتا ہے چشتیاں کا پیرے کادریوں کا پیر مڈا مولا علی تو بعد اتوں ہی سلسلہ چلے کیونکہ دی امہ جی نوکرانی سی سا سلام دے گھر پاکت جا گی رسول دا فیل پہنچنا سی رو سن پے اما ہورا دودھ پلا دو کی پلایا تک واسطے سید احمد شاہ ورگے کئی براج تیرے نام لگ گئے کوئی کاما والی سرکار ہوے گی کوئی گوس باغ ہوے گا کوئی کیڑا ہو گا ہولی کا سلسلہ جیسے تر پیا ہے او خاجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اپ سرکار فرماندے ہیں لمہ قادم علی الا امرت الحوا صاحب قاما عبد الله بن القوا وابن عباس فقال یا من المؤمنین اخبرنا من هذا او وصیتنا اس کا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام عهد اعهده امراء يرائته حين تفرقت الامه واختلفت وقتلفت كلمتها فقال ما يكون اول کاذبن عليه والله ما مات رسول اللہ صلی اللہ وعلي وسلم موتا فجاءت ولا قتل قتيلا ولا في مرض كل ذلك ياتي المعلوم مؤذن فيؤذن به بالصلاه فيقول امروا بابكن فيصل بالناس ولقد تركني وهو يرى مكاني ولو عهد الي شيئا لقمت به حتى عارضت حتى عارضت من النساء فقالت ان ابا بكر رجل الرقيق من ذا قام مقامك لم فلو أمرت عمران يصلي بالناس فقال إن كنا صواحب يوسف فلما قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناظر المسلمون في أمرهم فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وله بابك نمر دينهم فوله أمر دنياه فبايعه المسلمون وباعته معهم فكنت أغزو إذا أغزاني وآخذ إذا أعطاني وكنت صوتا بين يده في قامة الحدود فلو كانت محابات عند حضور موته لجعلها في ولديه فأشار الى عمر ولم يعلي فبايعه المسلمون وباعته معهم فكنت أغزو إذا أغزاني وآخذ إذا أعتاني وكنت صوتا بين يداية في إقامة الحدود فلو كان يرى من معشر قريشا فيوليه أمره الأمه فلا تكون منه يساد من بعده إلا لاحقة عمر في قبري فاختار مننا ستة أنا فيهم لناختار لأمه للأمه رجل فلما اجتمعنا وثاب عبد الرحمن بن أوفا وهب لنا نصيبه منها على أن نعديه موافقنا على أن يختار من الخمسة رجلاً فجولي عمر الأمة فأتيناه موافقنا فأخذ بيد عثمان فبايعه ولقد عرضه في نفسي عن ذلك فلما نظرت في أمري فذا أهدي قد سبق بايعتي فباعت وسلمت وكنت أغزو إذا أغزاني وآخذ إذا أعطاني وكنت شوتاً بين يدي في إقامة الحدود فلما قتل عثمان نظر تو فی امری صدقتا فأخبرنا عنك ذلك هذين الرجلين يعني يعني طلح والزبير صاحباك في الهيلة وصاحباك في باعة الرزوان وصاحباك في المشورة فقال با في المدينة وخالفاني بالمصرة ولو أن رجلا ممن يبا يعبا بكر خالفه لقات الله ولو أن رجلا با يعمر خالفه لقات الله رواه ابن راها وهو جو ہےشکل کشا ہے سڈا مشکل کشا ہے علی جر جی تو پی بن دے علی چلو مشکل کشا ہے علی در ری میں تی مہر علی سن لو بلی کی وے پاوے مہر علی سین سن لو بندا ہے ولی آلی جیتے ات بندا ہے آ کے بلی جے چوکھٹ علی دھی ملی ہوں سنا وا مطلب اس عبارت مبارک کا اس کلام شریف کا جہی شالی کے منہ نکلی ادرتن بھری مو لالی خلیفے ورما نے جدو شالی بسرے تشریف لیا بسرے آئے یہ بسرے دے ہی ہوئی سی لڑائی جیڑی ہوئی سی مخالفا کی طرفوں یعنی وہ منافق سن ان کی طرفوں فلاح زبیر ابد عبداللہ بن کوا ابن آباد عبداللہ اللہ بن کوا خارجیا رل گیا سی مولا مولالی دا یار سی پہلا پھر رل گیا سی ادھر پھر حضرت ابن عباس نے جدو تبلیغ فرمائی منازرا کیا خارجیاں ابد اللہ بن کوا تبا کر کے رل آئے ابد اللہ بن کوا تبن آباد دو شخص سڑ کلوتے آدھے امیر المو ہوں ج سلیا دسو تو سی اپنی اقل نہ ہی لے چلیا کو رسول نے تلا آپ فرما مین جھوٹ بولنے لفظ بول گئے نے ماں کو اب والا کہ مین بی پہلا جھوٹ بولنے والا نہیں بنتا مطلب میں یار تبدی نے جن نبی جھوٹ بولیا میں پہلا جھوٹ بول کے پہلا جھوٹا بنا رسول دے جھوٹ بولنے والا نہیں ہو سکتا معلوم ہو سونا علی رسول بھی دے پہلا جھوٹا نہیں بنتا جھوٹ بولنے میں سناواں سچ سناواں اچھا ہزور سناؤ سچ آ فرمایا یاد رکھنا سرکار ایک بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں. اچانک نہیں دنیا تو چلے گئے سبانند جی دل کا دورہ پیا فلانا تر گیا گل بھی نہیں کر سکیا دوجا فرمایا قتل بھی نہیں ہوئے بمار ہوئے نے کئی تے فرمایا ان اس بیماری دے اندر سونه نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلا اپنی ہوش سنبھال کے کرتے رہے نے تے جڑیاں گلا کیتیاں نے او اکھ میں تانوں دسنا وا کی کیتیاں نے حضور کی کیتیاں نے کی کی فرمایا سونه نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری دے دوران فرمایا ازان بانگا بانگ پڑھتا سی دن ازان سی حضور فرما سن ابو بکر آخو نماز پڑھا ازان <سؤال> حضور نے آواز دینا ابو بکر آخو نماز پڑھا میں حضور میرا مقام بھی دے سن میری رشتہ داری بھی جان دے سن کلک بھی جان دے سن میرا نام لایا بسرے وال بسرے بھی جنگ جان تو پہلو بے ہاں. سوا اگلے بال نہیں سہنے سر دلے پتا جنم جن آخیا لے چلے جے اپنی گل ہے یا رسول نے کوئی گل کی تو انو جے رسول اللہ کیسا بھی نہ جنت پکی آ فرماند نے میں نہیں جھوٹ بولتا بانگا فرما حضور فرما میم چندور ہزور سکار بھی گل کری فرما ہتا کے ایک بیزور گھر والی او اگو حضور سرکار دے اڑی پاؤں لگی مولا پگے ہزور ابو بکر بندہ تم ایل کت ہونی نہیں پڑی آئی نہیں جانا اج نہیں کردا امر نب آکھو جماعت چا کرا گئی ہزور مولہ لی فرما دزور اگو جب دکھنا سوا یوسف آیا <laughs> <laughs> کی فرمایا حضور نے یوسف آڑیاں نہیں ہوں سمجھنا بھی بڑی بےت دی گل ہے ہزور نے یہ کہہ تے لگی سی تو مت تومد! اتنا مسئلہ ان کی مطلب مطلب کھولن لگا اگلے دن سجر باگا بیٹھے کھولیا مست ہو گئے میں کیا نبی سونا دسنا چاہ ہے یوسف علیہ السلام اللہ کا نبی سی اللہ کا رسول سی رب ربی چلن والا سی عورت نبی نو اللہ دے راہ تو ہٹا چاہتی سی امر تو حکم تو پر یوسف نہیں ہٹے جیل سے جا سکنا وا پروردگاراں پر جو اس پاسے اے سد دیے میں او کم نہیں کر سکتا نبی اس موقع دے اے گل کیوں کی مطلب اے بی بی توں جو بھئی کہنی ہے تینو پتہ نہیں میں محمد اللہ دے امر حکم تے وہی نال دے دین تے چل کے ابوبکر نو اگے پیا کرنا وا توں اپنے پا کی پی ہٹاونیاں مصلے تو میں محمد نو شریعت تو ہٹا رہی ہے فرمایا محمد جویں یوسف جیل جا سگدا ہے پر رب دے امر تو نہیں اٹ سکتا میں محمد ہر دکھ برداشت کر سکتا وا پرور دیارا حکمے ابو بکر میں مسلے ہولارا گا نبی اپنی شریعت رب دی وہیت فرق نہیں آنے کردر کر کے دوسری صحیح روایت چوندہ آخا نے فرمایا اللہ انکار ہے ابو بکر تو سوا کسی نو کھلون کھلو دے آسمان والے انکار کر د محمد انکار کردے لگا بندے نے جان کے سنو نبی پیا بیوی بی نو میں منا متا لگا آئے! ابو بکر صدیق اپنا باپ ویک کے نہیں کہ جدو سندی پی اللہ دا رسول بھی ہے تو خامند بھی ہے رلا چڈیاں گال حضور ابو جی چھٹی بڑھاؤ پر وہ بہانا لاؤں نے معلوم ہوا جی بیلب نہیں ہوں کتوں ہونی ہے بیٹی کے بہانے لب دے پہ ہوئے تا کر کے سی روایت میں وکھا سکنا جدو سی اکبر خلیفے بنے نے محنت ہو گئی صدیق گھر کا بوا بند کر کے بہ رہے نے جی تین دن مولا لی آئے روزانہ تین دن بوا کڑکا کے آدھے نے کدھر بہ رہے فرمایا کسی ہو گاٹے پا وہ آئی کوئی نہیں کریے تیری مہربانی باہر پہلے دن مولا علی باہر لے جان پھر علی جدو سی ویخ پہاڑ ایڈا ہے پھر اندر بڑھ جے دن پھر علی آخد آن یار کی گل تیری مہربانی آ جا باہر تین دن, دن مولا علی بیاتھاویں سارا کر رہی سی پر سیک کے میدان خلافت لاؤن والا شالی نہ ہو بے میرے چھوٹے کر تریخال میرے کو ڈیڑھ کروڑ دیا کتاباں میرے کو دے جڑا آئے میں کتاب تھلے مار جائے सुبार آج सुبार آج شاہ صاحب نے پوچھو گا ایمان دسو شاہ جی کتاباں ڈگ پی تھے نکلے گا بندہ پورے سارجی تھلے جانے پر بولو मैं किसी कुछ नहीं आता जो मतलब रखे रखे हर किसी ने खुली छुट्टी काग ने लेकिन इन्ह दिया अंदर दौड़ सौड़ी नहीं दिल तो साफ कर लीए ना कि ना करिए जावो कई आते लाइल बनाते आते चिड़ी बिना ही इधर जानते आते تین مہینے کو چھ مہینے مولا میں حضرت رسول گھر کا باقیا کی بیعت کی کرے گی جی کر کٹے مولا علی سرکار نو پوچھا کی گلتے نہیں آیا گل میں آدیتا اے موڈے چادر اپنی رکھی جا اے چادر میں تھلے نہیں رکھا گا جنا چر قرآن حفظ نہ کر لا قرآن دے جڑے سپارے شاہ علی حفظ کر کے دوسرے دن کے تیسرے دن حضرت صدیق اکبر بیعت کی تھی. قرآن جنہ چیر پورے کرن دے پارے رن الی سرکار اہم دہاڑ دو تین نے دیار او دونے یا تینے پہلے دیہ دوسرے کی بہت ہو گئی دوسرے دیہڑ مولا نہیں ہوگی توجہ نہیں فرمائی چھ مہینے والا پتا نہیں کتوں چھ مہینے مولا لوائی خدا دی او ایسا ہے کہ جس میدان چلوتا ہی نہیں یہ تو قسم خدا کہ کلجا وی ندی یارجے علی کسدا ہے میں کہڑی گل بیان توجہ نہیں فرمائی امام حسین سناواں تھوڑا جا اللہ شاہ حسین باگ شاہی نے گڑبلارتی اللہ خدال ابو خرا سونے ندی کا یار جدو ویخی حسین پاک آئے نے اپنی چادر لا لئی سونے حسین پاک دے پیران دے جتی مبارک نو اپنی چادر صاف کری جاب حالانکہ ابو رنتے سن دی نسبت پاک نی ازمت نجو پر گل ہے ادھر پھر سوال گوند نقل سمجھایا سونے نبی کیوں فرمایا اتنا کوا ہے یوسف آ یوسف دے دین تو عورت کوشش دی رہی پر فرق ویخ فرق ویخ فرق بڑا ہے اپنی خواہش وی سونے نبیما آخر سونا نبیم موترما کرتے کوشش مسلے دلوبے نہ کوئی پڑھیا ہی نہیں جانا یہ ہور ہوسے ہولار لیا جائے ہوں انہوں دا خیال مبارک اپنے والو چنگا ہے پر نبی اشارہ لا دتا کئی گل نبی میں شریعت تو ہٹانی اللہ کی وی تو ہٹانی ہے لہٰذا میں تری نہیں من سکنا تیرے ویکان میں ایویں پیا کلارنا وا حقیقت دے اللہ دے پیا کلار باد پیڑا لطیفہ حضرت شہید ہو گئے مولا قسم میں کھلو کابے ستر قسمہ کھان لو تیار آ میرا دے قتل کوئی وی دخل نہیں کسی طرح اور بن اخیر کئی آخیا نہیں نہیں آپ نے فرمایا گل سنو تک گل کی آ میں تو سچی عثمان نو اللہ نے قتل کیا میں رب دے کی مطلب تکدیر ای میرے دخل کوئی تقدیر راضی رہنا میرا بھی فرد اسمان کا بھی فرد کسی جدو گل سنی نا بزرگ نے بڑی بڑی نے دنائی قرشیاں پیچھے بس آخر یہ قرشی گل ہے علی دکڑی شاہ صاحب فرما نے مت کوئی آخر بڈی گمراہ کر چوڑی رہیے چلو سنو وہ دی گل سی زوجہ زوج دی پاک دامنی قرآن نہ بھی آ میرے نبی گھر والی تو بھی پاک قرآن نے آ کر پاک کیا نہیں پاک تھی, قرآن نے بیان کیا <coughs> <MX> <coughs Image> <coughs> پکی گل ادھر بزرگاں سنیاں اماما نے سارے لکھیا اتفاقی گل آ تمام ولیاں پاکاں بزرگاں آلم دی نبی گھر والی کافر ہو سکتی ہے بدکار نہیں ہو سکتی کیا آخیا کسے بھی نبی گھر والی کافرہ ہو سکتی لیکن بدکار آوجو نہیں فرمائی بیٹھے نے سداد بیٹھے نے امت بیٹھی رسول اللہ کی نسبت لوگ آگ بیٹے میں رسول دے گھر دی پاکیزگی اور عفت اور پاک دامنی دی ایک آخری گل سنانا ہو سکتا پہلی بار سنو پہلو حوالہ دیاں سجر وعلام نوبالا امام محدث صاحبی کی تاریخ دمشق کل راوی کون امام محمد باقر میں موضوع کو بنا کے آیا موضوع میرے کو تیار آ میں دو دہاڑیاں بیٹھا رہا تو موضوع نہیں مک سکتا میں سوچ رہا سا اتے میں شاہ صاحب آیا میں جیسی بہ کے جا رہی میں کنکت بیان کریں ہو نہیں سکتا رام محمد باقر امام محمد واقر امام زین سونے کا بیٹا امام جافر وال جانو کے رکھتے ہیں با کے رکھتے ہیں چیرن والے کی چیرتے سن یہ بندے نہیں سن چیرے کی چیرتے سن علم چیرتے سن گل کی طے تک پہنچ ج الدی جب ظاہر باطن چیر کے کی مطلب آلہ درجے مجتہد تحت امام سن اپنے دور دے اپنے دور د تو بڑے فقیر سن تا کر کے آ کہ امام باقر اللہ فرما نے رو یت ہمنا ہلا لما کل تو الکن حضرت ابو جعفر امام محمد با کر فرما نے ہسن حسین نبی دیا گھر والیا ویختے نہیں سن ابن عباس نے حلال حضور گھر ظاہبی محدث فرماندے نے حلال ہونا تے پکا یقینی سی کہ رشتہ ایڈا سی ایڈا محرم والا رشتہ سی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا توجہ हलाल सी वेखना मगर हसन भी पाक हुसैन भी पाक बीबिया भी, भी पाक पर हजा तो सदके जाव पर रही ने इन दख तो सदके जाव जिन्हा नबी के घर वाल देखना भी गवारा नहीं किया भावे है बेटे وہ ایمان نہ مڑ کیوں نہ سور نور دی پاکی چترے ایڈے پاک لوگ بھی جنا خیال رکھتے اگے ہونے. آئے آئے. بچا بچا دے او تیری نسلے پاک میں بچہ بچہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا جگ بیٹھا کر رہا ہی کہہ دے, دے تین نور ترا سب گرا نور, نور کا نور کا تو ہے نے نور تیرا سب گھر سو اشارہ لگ گیا اشارہ لگ گیا معلوم ہوا نہ دی کوئی ہاتھ نہ غیرت دی کوئی حد نہ کوئی ہجا دی ہاتھ نہ کوئی تے بزرگ فرم کو ادب بھی جنا کرو گٹ ہزار جنا کرو گھاٹ غیرت بھی جنی کرو جی تین پوریا ہو جان پھر بندہ نہیں گھاٹ. پھر کمی کوئی نہیں پھر سمجھ پورا ہو گیا اگلی گل پوری کرا اگل لفزا کا ہو سوال اب جی مولا علی سنا رہا تھا بھولتے نہیں نہ گئے باقر سونے والی ہسن بسری والی جی سر جدو سرکار چلے گئے مولا علی فرما جدو سرکار چلے گئے مسلمان سوچیا ویخار ابو بکر نی کا کام نماز آ سپرد کر گئے جدو نبی عظیم دیا اصا ادنا گٹییا دنیا کا کم کیوں نہ دئیے جدو آلہ دے گئے اصنا بھی یہ سپرد کرنے ہوں حضور مسلے دا وارس بنا ہے اسا اپنی دنیا کا وارس بنا مولا دنیا والی بنا ہے اسا دنیا دا والی بنا مسلمانہ مسلمان کیتی کی بابا یا تاہم میں اچھا ویسے ادھر وے تو خود سمجھدار بند جی ہزار لکھان سے بند ہو جائے ہر کسی ہاتھ بھی فڑنا ہاتھ پڑ کے اقرار بھی تے تو تے لگنا ہی جا کوئی پیچھے رہ جائے بعد چوجا بھی چنگا نہیں کرنا مطلب نہیں کہ مخالفت ہو گئی تاں فرمایا جہے دہاڑ پے گئے سن یا دہاڑ دو فرمایا شمارتی اگلے لفظوں کے گور ہوئے بڑے کمال دے فکن تو اگزوان جیسے آپ بکر خلیفے بن گئے ہوں مینو جہی جنگ تہری لڑائی تھیجدے سن میں جنگ کردہ سن آخو یہ مینو جو کچھ دیں سن میں لے لو حکم ہوں کوئی شہری میں لوگ سو تمامت ہدو نبی دی شریاتی حد دا قائم کرنے میں انہوں کا کوڑا بن کے رہ سی میں ہاتھ کا کوڑا ہوں کوڑا کی مطلب میں حضرت نبی شریعت قائم کرنے جیویں استعمال کردے سن میں او اللہ جدر جی مینو موڑ دے سن میں ادھر مڑدہ سا ہاتھ دا کوڑا بن گئے را سلو قان محبت نے مزور موتی اجل کا وقت آیا وقت انداز کسی گل نے حق تو ہٹایا نہیں تا کر کے سی اکبر نے اپنی اولاد نہیں دے شک مولا علی فرمایا محبے محبے والی کو گل کونی سی وہ منہ رکھنی نہیں سی کرتا فرمایا جی منہ رکھنی کرتا ہوں اپنی اولاد دے جا خلافت نہیں دتی مولا فرمارا پہ سن پہ ہے سن وہ بھی سابا سن وہ بھی سابا نے لیکن حضرت صدیق کے اکبر نے کسے پتر دی لباہ نہیں فڑی باہر بندے دی جا فڑی عمر دی دسیا میں رب تو ڈرا وا شاہ علی فرماندن ہوں امریکی میں با جا ہوسلم مسلمان بہت کیمر جدو بیعت ہو گئی ہوں جی توجو جدھر لڑان دے سن میں لڑتا سا جو دے سن لینا سن हथ च कौड़ा बन के रहा फिर फरमाया जो मुंह रखनी करता तो फिर पुत्रा नु देता पुत्र नहीं दिता पुत्र, पुत्र भी आहल सी अब्दुल्ला बिन उमर आह हा अब्दुल्ला बिन उमर जैसा पुत्र फरमा نہیں د بندیا سپرد کر گیا چ مجلے سشور پہ بنی پھر میں عبد الرحمان بین آف کہنے لگا میرے ہاتھ کڑے مینو نہیں چاہیے ہوں تھی دسو مولا علی فرمند نے اس لئے میں سوچیا ہوں میرا وارا ہو سکتا آ جائے مینو پسند کروں پھر ویکیا اسمان کی سن جی میں لڑتا سن جد میں لوڑا بن کے رار ویخ یار یار ان لوکوں کے ہالے وتھ بندہ تو پاوے توجہ ہے سدکے جا آپ فرما نے سارا واروں اپنا وقت نبھا ہے میں ہر کسی اہد پورا جو بہت کی اہد کیا میں اپنا پورا اتریاو کمی نہیں آن دیا فرمایا ہوں واری آئیے ہوں میرے مقابلے توجو ایسا بندہ آ ہے جڑا میرے ورگا نہیں نہ داری میری رشتہ داری نہ فضیلتا میری فضیلتا میں حقدار ہوں جی گل آئی تو میں بولوں گا فرمایا آخیا بالکل سچ پیان ٹھیک ہے شال ہی آ فرما نے وہ پوچھتے نے تلہا زبر تلا آخت رشورے بھی کٹے ہجرت چار پاس نال کٹے <سؤال> سن تو مڑ کی بنیا انہوں نے آخیا یار گل بات ان کی بہت توڑ بیٹھے نے کسی گل پچھو بہت توڑ دے سی کی اکبر دی میں تا لڑدا میں لڑتا اس ودیق دی توڑ دے لڑدا امر اسمان دودھ دل كا میری توڑی تو میں لڑنا کی مطلب لڑنا دے سرے مطابق پہ لڑنا وا جی سدیق دی توڑ دے تا بھی لڑنا جی فاروق دی توڑ دے تا بھی جے اسمان توڑ دے تا بھی لڑ بیعت کر کے توڑنے کا جرم جرمیاں باقی اندروں عقیدہ ایمان سڈا ایک جیوا دے اختلاف بن نے عقید اختلاف اختلاف کدی ہویا نہیں فیقا ہو گیا ہے مسلے شاہ علی دا مسئلہ اور میں مثال دن لگا حضرت عمر میں نے خطا بلا حج کی مطلب حج دمرے نو کٹے رلا حجرے کا جن حجم کہیں عمرہ کر گیا اجن رلاؤنا حضرت ساروق آزم روکیا نہ کرو حضرت مولا علی فرماند نے میں کراں گا جی پوچھا ہزور حضور ہزور نیکے میں ہزور دا دے دے میں ہوں حضرت عمر کو اپنے چلن رہے نے وہ اپنے چلن رہے نے اختلاف فک ہی رکھتے نے عقیدے دا نہیں دے فقہ دا اختلاف ہو دا ہے جہ نبی سونا فرما گیا فرمایا فقہ دا اختلاف اختلاف امتی رحمت فرمایا فقہ دا اختلاف میری امت دا رحمت کیوں رحمت آ اس واسطے رحمت رخصت چھٹی جن جنوب کوئی سوکھا مدہ کسی کا لگے پہ تاکہ پچھے شریت بنتی سن ایتھے شریت ایک فقہ وکری ہو پہلے شریت بنتی سن شریعتاں نبیا دیا شریت بنتی سن تاکہ حالات دے کے آسانی پیدا ہووے شریت بند شریعت ایک اللہ نے بنا کی کی تا. کی کیوں تاکہ پہلوں آسانی جیڑی پیدا ہوتی سی وہ فکا نار پیدا ہو جائے جی جیج کرے وہ علی دے پیچھے چلے جی دا جی کرے دے پیچھوں چلے وہ بھی جی اگوں کے اختلاف دے نار، پھر بن گئے امام اے ابو حنیفہ بن گئے اے شافی بن گئے اے مالکی بن گئے اے حملی بن گئے اے ثوری بن گئے اے ساقی بن گئے اے کون اے جن فکا کے امام بنے کیوں بنے اس واسطے کہ جڑے پیچھے فکا کے اختلاف سن رب رکھنا چاہتا سی امت اگوں امام پے گئے ہوں کیوں پائے جنہوں سوکھا لگتا ہے بو انیفا کا مذہب اندر مگر چور پوے جنوب سوکھا لگتا ہے شافی کا اندر مگر چور پوے جنوب لگتا ہے حملی کا مگر چور پوے ضرورت دقت چلا جائے ضرورت مسئلہ ہر شافی اسے واسطے میرے گوس پاک میرا رضی اللہ تعالی نو روس پاک میرا وہ بگداد دو مذہبوں کے فتوا دے سن کبھی شافیا کے مذہب دے دے حمبیا دے مدد دے دے سن آپ حملی بھی فتوا دے چڑتے سن شافی بھی فتوا دے چڑتے سن درسے اختلاف رحمت اے. دا اختلاف نہ پایا جے. او وہ نس رحمت دا اختلاف دا دور اور اے ہے اے رحمت دے دا کوئی نہیں وقا سکتا عقیدے دا رحمت سی عقید دا اختلاف نہیں اتفاق رحمت او صحابہ بھی رہا ہے سنیا کے امام دے سمجھ آئی کہ نہیں آئی یار یہ پیچ پہ یہ جل پہ کھولنا سونے نبی صحابہ کرام مسالیا دا اختلاف رکھ دے سن جنو کہ فروئی فروئی عقیدے دا اختلاف نہیں سن رکھتے جنوں کہ اسولی عقیدے دا اختلاف نہوسا دا اختلاف رحمت پھر سمجھ لو سبق یاد کر لو کیا کیا میں عقیدے دا اختلاف نہوسا روکے عقیدے دا اختلاف جمل بندین جی جی جی دا دا دا بہت اچھے آه. عقیدے دا اختلاف نہروان بندا اختلاف رحمت بنتا توجہ ہے یہ رحمت ہے ادھر ادھر کر کے مولا علی نو جو گیا ہے اے چلے گئے شاہ, شاہ, شاہ, شاہ حسین دی گل سنا آخری گل سنا من لگا معاویہ پاک دے دن شریف شاہ نے حسین بے موبیا روایت صحیح نہ ہوئے میں مجرم توجہ ہے کیسی عجیب روایت ہونی ہاں ہاں ہاں بولو <تصالح> پیر سرشتی گسا نہیں مہربانی آج تو جا چڑھا بلکہ سنو ایسا دینا ادب دی امام محمد سرکار سکار رحما امام محمد سڈے فکانفی امام محمد رضی اللہ تعالی نو توجہ امام ابو یوسف دے شاگرد نے امام ابو حنیفہ دے بھی شگرد نے امام ابو یوسف سرکار ان دون امام ابو یوسف تے ابو, ابو حنیفہ استاد نے یہ دونوں دے شاگرد نے تے اتوں ابو یوسف سرکار جڑے نے ساتھی بھی ہے میں ابو حنیفہ سرکار کول پڑے بھی ہیں بےخد امام ابو یوسف نے فرمایا جس وقت تو میرے استاد دا نام لکھے نا ابو حنیفہ جی تے تو ابو یوسف نہیں لکھنا وا, وا, وا, وا, وا. سبحان اللہ یعقوب لکھنا آپ دا نام یاقوب سی کنیت جنو کہیں دینے نا ابو یوسف یوسف دا پیو کنیت عزت واسطے استعمال ہوتی لقب جا سونا اس طرح وہ کنیت تے عزت والی سمجھتے ہیں امام صاحب نے فرما، امام ابو یوسف نے فرمایا جیڑا لفظ عزت دا میرے استاد استعمال کرنے میرے, میرے وہ لفظ نہیں بولنے میرا نام لکھنا یاقوب دا لکھنا ابو حلیفا <تصفح> <لازم تصفح> کتاب <تصفح> اللہ سلیمان محمد کی مان پھر اپنے استاد دی گل انج پوری کی انہوں نے فرمایا محمد ان یاقوب ان ابی حلیفہ. <تصفح> <سبحان> اللہ ابھی یوسف نہیں لکھیا کیوں کہ روکیا سی استاد دا نام جی ذکر ہو رہا ہے میرا ذکر ہو مارا جائے کر بھی لے کوئی نہیں سکتے دے درد جڑے نے ورگے بھی نہیں ہو سکتے سمجھ لگے باہر زبان سیدنا نام معاوی رضی اللہ تعالی شان حسین پاک لیکن تھے میرے کو غلطی ہو گئی یہ حسن پاک بھی شانو ہے نو شہر سیت نے شان ہسن بس زبان مسن محمد بن امبل روایت صحیح کال آ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ وسلام یا مسکو لان ہے شفت ہے شفتان رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں رسول اللہ ویخیا ہے آپ حسن پاک دی زبان چوس رہ سن یا ہوٹ مبارک چوس رہ سن ای گل حضرت ماویا فرما نے میں حضور تو وی ہون حضرت ماویا کا اپنا عقیدہ وے آپ فرما دے میرا عقیدہ ہے جیڑی زبان محمد رسول چوسیا ہے کبھی جہنم نہیں جا سکتی جو فرمایا کی فرمایا آپ نے دیکھو کہ استمبا استدلال ٹھیک جی جس جی جی حضرت ماوی آپ یہ ویکن ڈے نے کہ ہزر چوستے پے زبان شریف جی जे अंदर कुछ वट वैर हों बयान कर पता लगता इन भी कह सकते सन झूसण तो डह सन पता नहीं की गल सी कदली झूसन डह सन य کہ جیڑی زبان رسول چوسے انگ نہیں ساڑے گی مطلب مطلبے نکلیا کہ اندر دل چلا ادر عظمت رسول ادرو قدرے اندر کھڑی یا ادرو گل رسول ویكھی سمنگن! دل آخیا معاویا اگو یہ کہہ دے کہ اسا اس اہل بیت دے بارے برا کی سوچ سکنے عقیدہ ہیں کہ یہ آنا زبان مبارک تی جسمانی نسبت رسول نہ لے کہ جی وجہ اے جہنم تو پاک نے جدو پاک نے تو یہاں لاوا گے دوستی سانو بھی جنت لوٹکا نہ لا دینا اپنی طرف یہ سجن کا کام ہو سکتا ہے کہ دشمن کا ورنہ ٹوٹکے لاؤ بھی ایڈیڈ کہڑی سی روایت بیان کر ਕਰ ہزور نو دیکھیا زبان چوسن بہ سن یہ اگوں ہی گل کرنی جیڑی زبان نسول چوسیا آگ صاف مطلب بخش نے شاہی سوہیں فرمایا کہ یار میرے مقابلے آیا جیڑا میرے ورگا نہیں ادھر پہلو معاویا دی سنائی ہے انہیں پہلو آخیا میں ہی نہیں سکتا سی گل دو آپ نے فرمایا پہلو سنا نہیں گیتا مطلب صاف نکلیا کہ صحابہ دل عظمت اور محبت آہل بیت پری سی آہل بیت کے دل چزمت صحابہ پری پاسوں رحمتہ تے محبت دے امبار لگے نے کوئی کمی نہیں کر کےقد ایمانک اختلافات جڑے فقہ دے پے وہ اختلاف ہی نے جہد جی شریعت رسول دیا رخصتاں بن دیا اجازت لبدی جی آخری گل کے دے قرآن دے لی اللہ وہ امام راضی سونے نے لکھی فخر راج بھی سونے نے گل بڑی زبردست ہے قرآن دی گواہی سلیمان پیغمبر سونے دا لشکر نکلیا. تے کیڑی بول پی آتی خر جاؤ کدر لا یم سلمان کدرے بےخبری سلیمان دی فوج تتاڑ نہ چھوڑے بےخبری کیڑی پی دی توجہ نہیں بھرنا کیڑی پی آخری फरमान करोड़ा कीड़िया के करोड़ों एक बजे आख दी मालूम होया करोड़ों अकल वाले थोड़े ही होंगे ठीक है वीर जी सच एक बज आख दी करोड़ों मननी पै गई गल जो सची सी آخلیے آخلی خر جا چاریا نہ جدر لا, علمی جاو, لا علمی مار نہ دٹال نہ دمام راضی فرما نے نبی فوج ہوے کسی نلم جاتی انہیں کی کرنی جی کسی نتارن کے بھی صحیح انسان تو انسان رہے کیڑی نی جان کے نہیں مارن لگے ج مار گے دلا جان کے کیڑی لت نہیں دے سکتے کیڑی دا کی وہ تو کہو مسلمان ہو من محمد پاک کے دے متی دے لبی آہل ویت نو پھر شرم آنی چاہیے پھر سلمان ہی اچے نے پھر محمد کا دے اچے نے جنہ دے یار جنہ کی اہل بے تم لتاڑی جان دے نے پھر کوئی یار بنا سکے نہیں وہ سلمان ہی سن جنہ دے یار جان بوجھ کے کیڑی نہیں دے اللہ دیا بندے آ پتا چلیا علیہ السلام دے امتی فوج یار سنجی بےلی صاحب ایڈے رحم دل نے محمد پاک نے اڈائی ہو گئی دشمن گولی مار اکیتیا حارف آور حارف اعور بیٹھے ہوئے ہیں تاریخ کی مشقل کبیر طبقات ابن سار وغیرہ مولا علی فرماندن تلا زبر میں جنہاں کے بارے قرآن جو دل کا کھوڑ انہاں دا کٹ کے پرا ماریا دل صاف کر کے جنت در صوفے لائن ادھر لائن ادھر تلا زبیر بیٹھ ادر علی بیٹھن امنے سامنے جنت سوفیاں بیٹھے ہوا گے شاہلی بول پڑے پسے گا نا کدی نہیں ہو سکتا ادھر لڑے رہی ادھر چنا کٹے بھائی آ فرمانے کا پنا گیا چوپ رہا گئی میںاسی بیٹھے اگر روایت نہ ہو جلد کی کتاب اڈیا ایڈیا اسی جلدا نے محد شبلا ساگر کی تاریخ مشکل کبھی میں چار روایت سنت نال پڑھ کے سنا سکنا چار ایک بھی نہیں کی فرمایا سونے نے اتفاق بن گیا نا فرما نے کا نہیں اپنی سوچ اچھا کٹے ہوا فائدے اٹھا کا مجبوری ایک شخص آیا حضرت زبیر حدرت زبیر آیا بڑی نا ج آکھڑ کے بو کا آ خڑکایا سو کھولو زبیر مولا لی فرما نے کون ہے میں زبیر لیا فرمایا بالنار ہو بنار تنم دی خوشخبری سنا دو اگر نہ صحیح نہیں بات جاندے سن بے وکوفا سن گل ہوئی ہے اچی نیو جی اچی نی نیوی, نیوی, نیوی, نیوی سجنا سور سی آن اور اچی نیو یار سجنا کالو سہ بار جان یار اچی نیو سجنے کو very commande la suchi parit jina o برما نال کس سنگ نہ کریے اور سنگی سن کس نہیں سن نال کس یار سنگنا کریے وہ کل رو لا تم کدی دے بچے کدیا سنا چی ہاں بھاویں موتیاں چوگ چگائیے کرب توڑ مکے لے جائیے توڑ کدی میٹھے نہ بہ سی منا گڑ بائیے चिश्ती दस टू बारह के दरमियान खतम श्री पढ़िया जाएगा हर एक बंदी